اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اسی لیے کہ وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور نماز کو ناؤ آتے مگر جی ہارے اور خرچ نہؤ کرتے مگر ناگوار سے